जी इशरफ आखिर सबक है हमारा में नंबर है 68 अड़सठ جی ہم قوائد پڑھ رہے تھے لیے تھے کیا نمبر سات دیکھیے گیارہ حروف زم شیم پو پ کہ وہ تو جائز ہے کہ تائ تفاعل اور تائ تفاعل کو پاکل میں سے بدل کر کام اور ابتداء میں ساکن ہونے کی وجہ سے ہم زائے وصل لگائے جیسے کہ اصل میں تھا تاپل تاپل <تصفح> تساپل تھا جب پاپے تفاول اور تفاول کا پاکل یعنی فا اور تفا اگر یہ گیارہ حروف جو ذکر کی یہ ہیں اگر یہ فا کرما ان گیارہ حروف میں سے کسی حرف میں ہو تو پھر تفاح اور تفاو کی جگہ پر مثال کے طور پر فا کی جگہ پر جو ہے تا ہے تا جگہ پر تا ہے اور ایک تا جو ہے تفاعل ولی ہے تو یہ تفاعل ولی تا کو پار سے بدل کر پھر اس کا ادغام کر دیتے ہیں جی جب ادغام کر دیتے ہیں تو وہ کن رہ جاتا ہے اور جو ساکن جاتا ہے تو ساکن کے رہنے کی وجہ سے اس کے شروع میں ہم جی عرب کا ایک فائدہ ہے کہ ساکن سے وہ ابتدا نہیں ہمیشہ وہ ساکن سے ابتدا نہیں کرتے جہاں پر شروع میں ساکن آ جائے تو عرب اس کے شروع میں حمزہ لے کر آتے ہیں جو میں جو ہے ساکن لکھنے میں تو اس ہے پڑھنے میں اسٹیشن پڑا جاتا ہے تاکہ ان سے ابتدا ہوتی ہے جی جس کی مثال دیکھیے اصل میں گیارہ روپ میں سے پ آ رہی پاس سے بدل دیا جب پاس سے بدل دیا میں ادغام کرو. بھائی کا ادغام کرو جب ادغام کیا تو, تو ساکن رہ گئی جب پوسائک رہ گئی متاثر تعلیل نمبر جس علیف کے پہلے ہوگا اس کو واؤ سے بدل دیں گے جیسے خواہ و, و خواہ کے پہلے ضمہ ہوگا اس کو واؤ سے بدل دیں گے اب یہ خوات آنے دیکھیں ہے اس کو سے بدل دیا تو خود بن گیا قو ندن کو سے بدل دیا تو ہوئی بن گیا نمبر دو جو علی اس سے پہلے مشہور ہوگا وہ یا سے بدل جائے گا جیسے محرابن محرابن اور محراب میں دیکھیں محراب سے پہلے مقصور ہوف ہے اس الف کو یا سے بدل دو بن جائے گا اور تیسری جگہ ہو اور زائدہ ہو اور پائلوں کے علی کے بعد واقع ہو وہ حمزہ ہو جائے گا جیسے اور حرف مدہ زائدہ اور کے علیف کے بعد واقع ہو. یعنی پلیف ہے اس کے بعد واقع ہو وہ ہم یا تھا اور حرف مداح ہے اور کے بعد اس کو ہم جسے بدل دیں گے اور صحیح صحائف خدا سے بدل کو ہمیشہ تو ہم جس سے بدل دیں گے جیسے او اوائل اوائل جمع ہے اور اس میں دو عریف ہیں یہ اوا اصل میں علیف سے پہلے بھی واو ہے علی کے بعد دو واو ہے اور یہ درمیان میں واقع ہے تو ان میں سے ایک کو ہم سے بدل دیں گے واو کو تو اوائیلو بن جائے گا اور یہ رون تھا دو یا کے درمیان خپے ہے میں سے ایک یا ہمزہ بن جائے گی تعلیم نمبر پانچ جو واؤ شروع میں ہو خواہ وہ مقصور ہو یا مضمون اس کو ہمزہ سے بدلنا جائز ہے اگرچہ وہ مخصور ہے اس کے اوپر کسرا ہے اگرچہ وہ مضمون ہے اوپر پیش ہے تو اس کو علی سے بدل سکتے جیسے وہ جو شروع میں واقع ہے بدل دو واو جو ہے مقصور ہے دو جگہ سے بدلا گیا ہے یعنی دو جگہ واو مخصور ہم سے بدل سکتے ہیں لیکن واو مخصور یا مخصور واو مضمون یا مضمون شروع میں بدلنا چاہیے لیکن واو مفتوح کو دو جگہ جیسے کے اصل میں وہادن تھا اور اناتن کے اصل میں اب یہاں پر واو مفتوح ہے کہ اوپر ہے واناتن تھا کے اوپر ہے دو جگہوں پر بدلا جاتا ہے جی پانچ تعلیات ان شاء انشاءاللہ کل کریں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ